اعوذ بالله من الشیطان الرجیم براتم من الله ورسوله الى الذين عهدتم من المشركين فصيحوا في الارض 14 شهر وعلموا انكم غير معجز الله وان الله محذل كافرين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 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلق الأشهر الحرب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجعارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فقال تبارك وتعالى في نفس السورة يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خفتم عيلتا فَصَوْفَ يهنيكم الله مِنْ فضله ان شاء ان الله عليم حكيم فقال عز وجل ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العزيم ربش صدري صدری و یسرلی امری وحل من امسامی یفہ کولی واہم ربنا المنا رشد نا واضر ارے حق عمر زکمت باخ واف لاف لمر زکمچ تاب آمین رب آلمی ابھی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے چھ آیتیں سورہ توبہ کے پہلے رکوع کی ہیں مکمل رکوع ہے جو چھ آیتوں پر مشتمل ہے اس کے بعد ایک آیت اسی سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع سے ہے آیت نمبر اٹھائیس اور ایک اور آیت اسی سورہ مبارکہ کے پانچویں رکوع سے ہے آیت نمبر چھتیس ان حیات کے حوالے سے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان میں ایک اضافی درس کا اضافہ کیا گیا ہے یہ درس نمبر بارہ ہے اور اس کا عنوان نوٹ کر لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاص کا تکمیلی اقدام جسے جدید عسکری اصطلاح میں کہا جائے گا موپنگ اپ آپریشن یعنی جزیرہ نما عرب کی حد تک جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیسط کی تکمیل ہو گئی وہ مقصد بے ست غلبۂ دین حق لذی ارس اللہ رسول بل خلا و دین على رحو الدین کلی. یہ مقصد عظیم جب جزیرہ نمایا عرب کی حد تک مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد یوں یہ کہ ماپنگ اک آپوریشن یعنی شرک اور کفر کے جو بھی پاکٹس کہیں کہیں رہ گئے تھے ان کا آخری خاتمہ اور اس کی سال اس کے ذمن میں ان آیات، آٹھ آیات کا ہم انشاءاللہ شاء مطالعہ کریں گے سورہ توبہ کے ضمن میں ایک بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اسے مضامین کے اعتبار سے ایک نام دیا جا سکتا ہے سورت الب حضور کی دو بے ستیں بیرست خصوصی الہ بنی اسماعی یا الہ مشرقین عرب یہ آپ کی بے خصوصی تھی تو اس کا ایک حصہ جو ہے اس بےستے خصوصی کے تکمیلی مرحلے سے بحث کرتا ہے اور دوسرا اور بڑا حصہ جو ہے جو بےستے عمومی ہے آپ کی علاقہ فت انداز پوری نوع انسانی کی جانب اس کا جو ابتدائی مرحلہ تھا جس کا کہ آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منف نفیس فرما دیا تھا اس کے ضمن میں جو ایک اہم غزوہ تھا غزوہ تبوک تو دوسرا حصہ جو ہے وہ اس غزبے کے گرد گھوم رہا ہے اس طرح حضور کی بےست کے یہ دونوں حصے جو ہیں اس صور مبارکہ میں جمع ہو گئے جہاں تک اس صورۂ مبارکہ کے اجزاء اور مختلف حصوں کے زمانہ نزول کے تعین کا تعلق ہے اس کے ضمن میں ایک بات تو متفقن علیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے پانچ رکوع سینتیس آیات پر مشتمل ان کا تعلق ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خصوصی سے اور بقیہ گیارہ رکوع جو کہ چھٹے رکوع سے شروع ہو کر اور آخر صورت یعنی سولویں رکوع کے اختتام تک جاتے ہیں ان کا تعلق ہے جو آپ کی بے سط عمومی ہے اس کے ساتھ پھر دوسرے حصے کے بارے میں بھی یہ بات متفق علیہ ہے کہ اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک پر روانگی سے قبل اس میں اہل ایمان کے لیے جہاد اور قتال کے لیے ترغیب ہے تشویق ہے بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر جو لوگ جان بچانا چاہتے تھے جو لوگ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے جن کا نفاق جو ہے ظاہر ہو رہا تھا ان پر زجر اور ملامت کا معاملہ ہے کہ جو ان رکوؤں میں ہے یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چھٹے رکو سے شروع ہو کر اور نویں رکو کے آخر تک ہے اس کے بعد کے جو حصے ہیں وہ ایک تو اثنا سفر میں نابل ہوئے اور اسناائے سفر کو بھی آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں رزم تبوک تبوک کی طرف جاتے ہوئے جو عرصہ گزرا پھر کوئی بیس دن کا قیام کے جو تبوک میں رہا حضور کا پھر وہاں سے واپسی پر تو یہ زمانہ وہ ہے یوں سمجھ یہ کہ چونکہ آپ روانہ ہوئے تھے رجب کے مہینے میں سن نو میں اور واپسی ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں اسی سال میں تو یہ تقریباً ڈھائی مہینے کا عرصہ ہے اس ڈھائی مہینے کے عرصے کے دوران رجب اور شعبان اور رمضان کے دوران یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ ہے در حقیقت کے جو اس سورہ مبارکہ گیارہ رکو میں پھیلی ہوئی ہیں جن میں سے تعین کے ساتھ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھٹے رکوع سے نوے رکوع تک یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کی روانگی سے قبل آیات نازل ہوئی باقی جو ہے تعین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون سی آیات ہیں کہ جو جاتے ہوئے نازل ہوئی وہ کون سی آیات ہیں کہ جو عین قیام تبوک کے دوران میں نازل ہوئی اور وہ کون سی آیات ہے کہ جو واپسی کے بعد نہ بھی <pesnibar Community> <uniform> <arus> یہ تو حصہ جو ہے ان اس صور مبارکہ کے مضامین کے تجزیے کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ معاملہ تو ہے متفق الح لیکن یہ کہ جو پہلے پانچ رکوع ہیں ان کی تقسیم کے ذمن میں اور ان کے زمانہ نزول کے تعین کے ذمن میں بڑی دقت پیش آئی ہے مفسرین کو اور اس میں ایک پیچیدگی ایسی ہے کہ اگر وہ حل نہ ہو تو بہت سے مغالکے جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں اس کے ذمن میں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ان پانچوں رکوعوں کو یہ سمجھا ہے کہ بیک وقت نازل ہوئے ان میں سے اس وقت جو ہمارے یہاں معروف مفسرین ہیں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن بہت معروف ہے بہت پاپولر ہے پھر یہ کہ ہمارے حلقے میں بہرحال مولانا میرا صلی اسلحی صاحب کی تفسیر تدم ال قرآن ہے وہ بھی عام مطالعے میں ہے ان دونوں حضرات کا اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ ان پانچوں رکوعوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیک وقت نازل ہوئے لیکن یہ کہ اب ان کے زمانہ نزول کے تعین میں بہت شریک اختلاف ہے مولانا مودودی مرحوم کے نزدیک یہ پانچوں رکوع نازل ہوئے ہیں سن نو میں جبکہ حضور واپس تشریف لا چکے تھے غزوہ تبوک سے اس کے بعد شوال اور زیقادہ کے جو مہینے ہیں سن نو میں یعنی حج سے پہلے پہلے یہ زمانہ نزول ہے ان پانچوں رکوعوں کا لیکن اس میں پھر جو اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے دسویں سبق میں جو یا گیارہویں سبق میں ہم نے جو فتح مکہ کے زمند میں غزوہ فتح مکہ کے زمن میں اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے اور تیسرے رقوق کا مطالعہ کیا ہے اس میں جو ترغیب و تشویق ہے فقات المت القفر جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے جن کے بارے میں کہ اجماع ہے تقریبا کہ یہ یہاں مراد جو ہے وہ مشقین مکہ ہے اس لیے کہ قریش ہی در حقیقت جزیرہ نمایا عرب کے اگرچہ وہاں کوئی باقاعدہ اور باضابطہ اور رسمی حکومت تو قائم نہیں تھی لیکن بہرحال حکمرانوں کی حیثیت اگر کسی کو حاصل تھی اماموں کی حیثیت کسی کو حاصل تھی تو وہ صرف قریش تھے تو اس پر تقریبا علما ہے جملہ مفسرین کا کہ فقاتلوا الوا مت سے مراد قریش ہیں گویا کہ اس میں فتح مکہ کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے جیسے کہ تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ مسلمان جو ہچکچا رہے تھے مختلف اسباب سے کہ ہم مکے کی طرف اقدام کریں گے حرم کی بے حرمتی ہو سکتی ہے وہاں خریضزی ہو سکتی ہے پھر بہرحال کیونکہ ان کی اعزا بھی تھے رشتہ دار بھی تھے جتنے مہاجرین ہیں ان کے خاندان وہاں تھے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی وہ سوئی ہوئی جو ہے حمیت جو ہے رشتہ داروں کی محبت وہ بھی جاگ گئی ہو جیسا کہ پھر واقع ہوا حضرت خاطب ابن ابھی سے اتنی بڑی حرکت سرد ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قریش کو اطلاع بھی دے دی اور خط لکھ دیا اتنا بڑا فیل جو ہے سرزد ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے حضرات کے دینوں میں بھی کچھ اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں <تصفح> وہ دونوں رکو جو ہے اصل میں ترغیب پر مشتمل ہے اور اس ہچکچاہٹ کو دور کرنے کے لیے کہ یہ حرم کے متولی ہیں اجالت السقائے الحاد عبارت المسجد الحرام ان چیزوں کا جو ہے بہرحال ان کے دنوں میں احترام تھا قریش کے خلاف اس طرح کا اقدام جو ہے اس سے ان کی طبیعتیں ہچکچا رہی تھی یہ اجماع ہے کہ ان میں جو امت القفر سے مراد قریش ہے لیکن مولانا مودودی نے جب معین کیا کہ یہ پانچوں رکوع جو ہے یہ نازل ہوئے سن نو کے حج سے متصل القبل تو اب سوال پیدا ہوا کہ پھر القفر سے مراد کون ہے تو یہاں انہوں نے پھر توجیح کی ہے کہ جس میں بالکل شاخ رائے ہے ان کی کہ اصل میں یہاں اس جنگ کا تذکرہ ہے کہ جو حضرت احبو بکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اہل ردا کے خلاف جو لوگ مرتد ہو گئے تھے جو نئی نبوت کے قائل ہو گئے تھے یا جن لوگوں نے زکات سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جو جہاد اور قتال ہوا یہاں گویا کہ اس کا تسکرہ ہے یہ وہ بات ہے کہ جو بالکل ایک تو یہ کہ شاز ہے اس کی کوئی تائید کہیں کسی مفسر سے نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ یہ بات معقول بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس جنگ کا تسکرہ یہاں پر اس کی کوئی بھی اس کا سیاق و سباق جو ہے کسی طرح جڑتا نہیں دوسری رائے مولانا اس لائف کی ہے انہوں نے یہ تو مانا ہے کہ وہ آیات جو ہے جو بھی جن میں کہ وہ ترغیب و تشویق ہے دوسرے اور تیسرے رکوع کی جو آیات ہیں اور ان میں جو احمد القفر کا نام آیا ہے تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد کو ہے اور یہ در حقیقت فتح مکہ ہی کی جمہیدی آیات ہیں لیکن اس کو اب انہوں نے ان پانچوں رکوعوں کو سن آٹھ ہی میں نادی شدہ مان لیا ہے اور اب ان کی رائے یہ ہوئی ہے کہ یہ جو ابتدائی آیات آج ہم پڑھنے چلے ہیں جن میں اعلان برات ہے تمام مشرقین عرب سے اللہ اور اس کے رسول بری ہے اب اس کی کوئی جو ہے سن آٹھ میں اس کا کوئی محل معین نہیں ہوتا تو نہ انہوں نے رائے یہ اختیار کی ہے کہ اگرچہ نازل تو یہ سن آٹھ میں ہو گئی تھی لیکن حضور نے ان کا اعلان جو ہے سن نو کے حج کے موقع پر کرایا ہے حالانکہ یہ آیات جو ہے ظاہر بات ہے ان کا مضمون جیسے کہ آج ہم مطالعہ کریں گے وہ اس قدر یعنی اہم ہے اور اتنا وہ چونکا دینے والا ہے وہ تو اس وقت جو ہے ایک مرتبہ تو پورے جزیرہ نمایا عرب میں اس سے ایک سنسنی پیدا ہوئی ہوگی ہو نہیں سکتا کہ ان آیات کو اتنے عرصے تک یا تو حضور چھپا کر رکھتے یا اگر یہ کہ اس کو لوگوں کو بتا دیا تھا تو اس کے اثرات پیدا نہ ہوتے تو یہ دونوں باتیں اصل میں شاز ہونے کے علاوہ منطق اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو دونوں ان حضرات نے اختیار کی ہیں میں نے الحمدللہ آج سے پندرہ برس قبل ایک رائے قائم کی تھی اور وہ رائے یہ تھی کہ دوسرا اور تیسرا رخو جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں یہ ہمارا گیارہواں سبق تھا اس حصہ پنجم کا یعنی غزوہ فتح مکہ کے عنوان سے میری رائے یہ تھی کہ یہ صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد اور فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے یعنی شابان اور رمضان سن آٹھ ہجری میں اور جو پہلا چوتھا اور پانچواں روکو ہے یہ میری رائے یہ تھی کہ سن نو ہجری میں یہ حج سے متصلن قبل نازل ہوئے یہ بات میں نے اصل میں اس زمانے میں انیس کی بات ہے رمضان مبارک 1398 ہجری ریڈیو پاکستان سے ایک پروگرام جو ہے اس کے لیے بڑا اصرار ہوا کہ رمضان مبارک میں روزانہ ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے جب ان کی طرف سے شدید اسرار ہوا حالانکہ میں نے تو معذرت کی تھی کہ میرے لیے تقریباً یہ محال مطلق ہے ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ میں ایک ایک آئٹ پر تو درس دے سکتا ہوں تفصیل کے ساتھ لیکن ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ میرے لیے تقریباً ناممکن ہے لیکن جب ان کی طرف سے اسرار ہوا تو ایک بات میں نے منوا لی کہ میں قرآن مجید کی تقسیم جو پاروں میں ہے میں اس کو بنیادی طور پر میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں یہ تو صرف تلاوت کی سہولت کے لیے اور وہ بھی دور صحابہ میں تو ان کا تذکرہ تھا ہی نہیں تیس باروں کا یہ تو کہیں بعد میں یہ تقسیم ہوئی ہے اصل تقسیم تو سورتوں میں تو اب اگر آپ چاہتے ہیں مجھے اجازت دیتے ہیں اپنے پروگرام میں یہ تبدیلی کریں کہ میں تو سورتوں کے حساب سے تقریریں کروں گا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی تو پھر میں نے چونکہ پندرہ دن میرے ذمے لگائے گئے تھے تو میں نے نصف قرآن کے سورتوں کے مضامین کا تجزیہ جو ہے ایک ایک دن میں ایک ایک تقریر کی تھی اور وہ اب چھپی ہوئی ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا امالی تجزیہ یہ میری کتاب جو ہے اسی عنوان سے چھپی ہوئی اس میں میں نے یہ بات تفصیل سے لکھ دی تھی کہ سورہ توبہ کے مضامین صحیح طور پر اس کے پہلے حصے کے جو پانچ رکوع ہیں پہلے سے پانچویں تک اس کے مضامین صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے اگر یہ بات سامنے نہ ہو کہ اس کے دو رکوع اٹھارہ آیات پر جو مشتمل ہے دوسرا اور تیسرا ان کا زمانہ نزول سن آٹھ ہجری ہے فتح مکہ سے قبل شابان میں در حقیقت فلسلہ حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوئی قریش کی طرف سے اور بلو بکر کی طرف سے تو شابان اور رمضان بس یہ ہے کیونکہ رمضان میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا اور مکہ کو فتح کر لیا تو یہ شابان اور رمضان سن آٹھ ہجری ان دو رکوع کا زمانہ نزول ہے پہلا اور چوتھا اور پانچواں یہ تین رکوع جو ہے یہ نازل ہوئے ہیں سن نو ہجری میں ایک سال بعد بلکہ ایک سال سے بھی کچھ عرصے کے بعد شوال اور زی قادہ جو ہے سن نو ہجری کا اس میں نازل ہوئے تو اس اعتبار سے یہ رائے جو ہے میں نے وہاں بڑے اپنے عزم بالجزم کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ ظاہر کر دی تھی لیکن اب جو درس ہو رہا ہے اس مرتبہ جو ہمارا یہ سلسلہ درس چل رہا ہے منتخب نصاب کا جو بندہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اس لیے کہ پانچواں حصہ جو ہے اس کا آج کا درس ہے اس کے بعد ایک اور ہے اور پانچواں حصہ مکمل ہو جائے گا پھر چھٹا حصہ جو ہے وہ صرف سورہ حدیب پر مشتمل ہے اگرچہ وہ کچھ وقت لے گی سورہ مبارکہ بڑی اہم ہے بہت جامع ہے لیکن یہ کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ اس مرتبہ پھر دوبارہ اس منتخب نصاب کا یہ درس جو ہے قریب اب مکمل ہو گیا ہے لیکن اس مرتبہ یہ کہ جب میں نے درس دیا ہے یہ تو میں نے بہرال اس خیال سے کہ اگر چاہیے تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی عمر کتنی باقی ہے اس دنیا میں کتنے عرصے رہنا یہ تو اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر اس کے اعتبار سے شاید منتخب نصاب کا دوبارہ درس دینے کی تو نوبت نہیں آئے گی اس, کو اس کی مجھے اب امید نہیں ہے لہذا میں نے پوری امکانی حد تک کوشش کی ہے کہ اس مرتبہ جو درس دیا ہے تو میں تمام اپنی آراء پر بھی نظر ثانی کروں اور یہ دیکھتا رہوں کہ آیا اس کی توثیق دوسرے مفسرین سے بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ورنہ اس سے پہلے بہرحال جو بات سمجھ میں آتی تھی میں اپنے اعتماد پر بھی کرتا رہا ہوں چنانچہ میں نے اب جو اس معاملے میں نظر ثانی کی اپنی رائے پر تو ایک مرتبہ تو میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے کہ کہیں کسی مفسر کی طرف سے مجھے اپنی رائے کی تائید نہیں ملی اور میں حیران رہا کہ میں نے یہ رائے جو 15 برس قبل ظاہر کی تھی تھی تو میرے اپنے غور و فکر سے وہ ماخوذ تھی اس پر مبنی تھی اس لیے کہ واقعہ کر اس کے بغیر آیات کا محل اور مفہوم معین نہیں ہوتا لیکن یہ کہ یہ میرا ذاتی تدبر ہے ذاتی غور و فکر ہے اس میں جب تک کہ کسی کی طرف سے تائید نہ ملے کسی مفسر کی طرف سے کسی مستند عالم دین کی طرف سے تو یہ بات میں محض اپنی رائے کی حیثیت سے اس, اس جزم کے ساتھ جو ہے پیش نہ کروں تو میں نے کافی تحقیق کی ہے ان جنوں میں اور اللہ کا یہ شکر ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بالآخر مجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں وہ بات مل گئی نہ صرف یہ کہ بات مل گئی بلکہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ لدینا مزید مزید رہنمائی حاصل ہوئی اسی لیے میں نے آج اس وقت جو ہے یہ پوری بات جو ہے اس قدر تفصیل کے ساتھ اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں اس لیے کہ اس میں میری رائے میں نہ صرف یہ کہ بنیادی طور پر اس کی توثیق ہو گئی ہے بلکہ اس میں تائید مزید ملی ہے اور ایک اضافی بات بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی صورت میں میرے سامنے آئی ہے اس تبحیح کے بعد میں آج اول تو جو میں نے تقریر کی تھی اس سرح مبارکہ کے بارے میں اس کا کچھ اختباس آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو صورت الب سطین میں نے اسے قرار دیا ہے اس کے ذمن میں کچھ اگرچہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے اب بھی میں کچھ بیان کر سکتا ہوں لیکن میں نے محسوس کیا جب آج میں پڑھ رہا تھا اور میں نظر ثانی کر رہا تھا غور و فکر کر رہا تھا تو یہ جب میں نے عبارت پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر یہی میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں تو شاید یہ زیادہ مفید ہوگی سورہ توبہ کا دوسرا مشہور نام سورہ برات ہے یعنی وہ سورت جس میں مشرقین سے بیزاری اور ناتعلقی کا اعلان کیا گیا ہے کچھ حصہ چھوڑ کر آگے چل رہا ہوں مضمون کے اعتبار سے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک چھوٹا جو پہلے پانچ رکوؤں پر مشتمل ہے اور دوسرا بڑا جو بقیہ گیارہ رکوؤں پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر حصہ بھی زمانہ نزول کے اعتبار سے دو دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سرزمین عرب کی حد تک تکمیلی تک مرحلے کا ذکر ہے جبکہ دوسرا حصہ آپ کی دعوت کے بیرون ملک یا بین الاقوامی مرحلے کے آغاز سے متعلق ہے واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی سرگرمی کو آغاز وحی اور حکم تبدیق کے بعد تیرہ برس یعنی ہجرت تک صرف مکے اور اس کے اطراف و جوانی تک محدود رکھا اس کے بعد جب اللہ تعالی نے آ حضور کو مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی شہری اسلامی ریاست عطا فرما دی اور اس طرح آپ کے لئے تمکن فی الق کا سامان فراہم کر دیا تو آپ کی دعوت فطری طور پر دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی اور پورا جزیرہ نمایاں عرب آپ کی دعوت و تبدیل کا میدان بن گیا سن چھ میں سنا حدیبیہ واقع ہوئی سن چھ میں سنا حدیبیہ واقع ہوئی اور اس نے گویا ثابت کر دیا کہ اندرون ملک عرب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن اور مسلمہ طور پر غالب حیثیت حاصل ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے فتح مبین قرار دیا چنانچہ اب آپ نے بلا تاخیر ملوک و سلاطین کے نام دعوتی خطوط ارسال فرما کر اپنی دعوت کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز کر دیا یہ تین مرحلوں کو ذہن میں رکھیے ہجرت تک آپ کی دعوت کا دائرہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و جوانی تک محدود ہجرت کے بعد جزیرہ نمایاں عرب تک اس کی توسیع ہو گئی لیکن سن چھ میں سنا ہدے چونکہ وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب اندرون ملک اب آپ کو ایک فیصلہ کن غالب حیثیت حاصل ہو گئی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں فتح نہ لگا فتح وہ یہاں سے اب آپ کی دعوت کا وہ تیسرا مرحلہ شروع ہوا یعنی یدینہ نمایاں عرب سے باہر بین الاقوامی مرحلہ جسے آج کی اصطلاح میں کہیں گے ایکسپورٹنگ دی ریولیوشن تصدیر انقلاب یہ ایرانیوں نے الفاظ استعمال کیے اگرچہ وہ بےچارے ناکام ہو گئے اپنے انقلاب کی کوئی تصدیق نہیں کر سکے اپنے ملک سے باہر ایکسپورٹ کرنے میں بالکل ناکام ہو گئے لیکن بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ اصطلاح انہوں نے واضح کی ہے تصویر الانقلاب انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا اور یہی انقلاب کا خاصہ ایک ملک میں اس کی تکمیل ہوتی ہے پھر وہ وہاں سے آگے اس کی توسیع ہوتی ہے بہرحال چنانچہ اب آپ نے بلا تاخیر ملوک و سلاطین کے نام دعوتی خطوط اس سال فرما کر اپنی دعوت کے بین